اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمیں پناہ بنا اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں تو کیا باطل پر یقلاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں